اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑی جاتی ہیں پھر ہت پر جمتا ہے غرور کرتا گویا انہینس نہ ہی ناؤ تو اسے خوشخبری نہ دردناک عذاب کی